I am Dr. Mehdi a professor of journalism and we are discussing here the history of mass media in Pakistan. We have discussed already the history of newspapers and we have started discussion on radio as a medium of communication and as a mass medium. we have discussed so far that radio was introduced in subcontinent before independence in 1927 and after independence from 1947 to date radio has uh, become a very important medium of communication medium of entertainment and medium of information along with its commercial importance also because now in pakistan as elsewhere in other countries especially in developed societies radio broadcasting is an important tool of advertising as well in pakistan also radio for the last about 30 years is a commercial medium and a very important medium hope advertising specially for those sections of the population which are not educated enough to read newspapers or other print media now we have to discuss the impact of radio on society and various social trends how they influenced the working of radio broadcasting in Pakistan. You will remember that during our last discussion, I told you that in the second place of radio ne, as medium of information, bahut, uh, کردار ادا کیا تھا ناٹ اونلی فار دی یورپین نیشنز وچ وار انوالوڈ ان ڈائریکٹلی انوالوڈ ان وار بٹ فار دی انڈین پبلک ایز ویل کیونکہ ہندوستان کی بھی بہت سی فوج لاکھوں گی دوسری جنگ عظیم میں انگریزوں کی طرف سے حصہ لے رہی تھی جنگ میں اور دور دراز کے علاقوں میں تعینات تھی جہاں وہ جنگ میں مصروف تھی تو ہندوستان کے عوام بھی سب کانٹیننٹ کے عوام جنگ کی خبروں میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے تھے اور ایک نفسیات لوگوں کی یہ تھی جو بہت عرصے تک پاکستان میں بھی رہی آزادی کے بعد کہ ان کا خیال تھا کہ ریڈیو کیونکہ سرکاری میڈیم ہے اس لیے ریڈیو پہ کوئی غلط اطلاع نہیں آ سکتی اخبارات کے بارے میں عام طور پہ عام پبلک جن کا انٹیلیجنس لیول بہت زیادہ ہائی نہیں ہوتا ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اخبار کیونکہ نجی ملکیت میں ہوتا ہے پرائیویٹ اونرشپ میں ہوتا ہے جو اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ یا نیوٹرل ذریعہ کہتے ہیں خبروں کا اس کے بارے میں عام آدمی کا خیال یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ نجی ملکیت میں ہے پرائیویٹ اونرشپ میں ہے اور اس میں بہت سے ریپورٹرز بہت سے کالسٹ بہت سے سب ایڈیٹرس کام کر رہے ہیں مضمون نگار ہیں باہر سے بھی لوگ مضمون فری لانسر کے طور پہ بھیجتے ہیں تو اس میں ایسی اطلاعات ہو سکتی ہیں جو سوفی فیصدی درست نہ ہوں یہ عام آدمی کا خیال ہوتا ہے جن کو یہ شعور نہیں ہوتا کہ جتنا زیادہ آزاد ہوگا کوئی میڈیم انفارمیشن کا اتنی اس کی خبریں زیادہ کریڈیبلٹی رکھیں گی اتنی زیادہ اعتماد کیا جا سکتا ہے ان پہ جبکہ آفیشل میڈیم جو ہے وہ صرف سرکاری پالیسی سے متعلق یا ایسی خبریں جو حکومت وقت کو سوٹ کرتی ہوں ان کے حق میں جاتی ہوں ان کے پالیسیز کا دفاع کرتی ہوں صرف وہ ریڈیو پہ یا کسی بھی سرکاری میڈیم میں ملیں گی تو عام آدمی کا خیال یہ ہوتا ہے اور ہوتا تھا ہمیشہ سے کہ ریڈیو پہ ہمیشہ صحیح خبریں ملتی ہیں یا حکومت وقت کی پالیسیز کو اگر جانچنا ہو یا یہ اندازہ کرنا ہو کہ حکومت کسی مسئلے پہ کسی ایشو پہ کیا سٹانس رکھتی ہے کیا موقف ہے اس کا تو اس کی بہترین ذریعہ اس کے لیے بہترین ذریعہ ریڈیو براڈ کاسٹنگ جبکہ وہ حکومت کی ملکیت میں ہو اس لیے دوسری جنگ عظیم کے دوران ریڈیو نے بہت اہم رول ادا کیا اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب دور دراز سے آپ خبروں کا انتظار کرتے ہیں یا اس میں دلچسپی لیتے ہیں تو اخبار کے پہنچنے میں تو وقت لگتا رہا ہے ٹیلی ویژن دوسری جنگ عظیم میں تھا نہیں اور اخبار کے لیے بھی ذرائع مواصلات اتنے زیادہ ڈولپ نہیں تھے جو آج ہیں فضائی رابطے اتنے زیادہ ترقی یافتہ نہیں تھے جس طرح کے ہم اکیسویں صدی میں یا بیسویں صدی کے اینڈ میں دیکھے ہم نے کہ ہر ملک سے تمام انٹرنیشنل پروازیں جو ہیں بین الاقوامی وہ ہر ملک سے درجنوں کی تعداد میں اور بعض ملکوں میں سینکڑوں کی تعداد میں تمام دنیا سے رابطہ برقرار رہتا ہے ہوائی جہازوں کے ذریعے تو ڈاک کا سسٹم ہوائی جہازوں کے ذریعے سے بہت زیادہ ترقی یافتہ ہو گیا لیکن دوسری جنگ عظیم کے دوران جو انیس سے 39 سے لے کر اور 45 تک جاری رہی تھی اس وقت یہ رابطے اتنے زیادہ ڈیولپ نہیں تھے اور جنگ تمام دنیا میں پھیلی ہوئی تھی افریقہ میں تھی بہت سے ماض افریقہ میں تھے بہت سے ماض ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں تھے اور یورپ میں تو تھا ہی بہرحال بحث تو وہاں کی خبریں حاصل کرنے کے لیے ریڈیو سب سے اہم ذریعہ تھا دوسری جنگ عظیم نہ صرف ہندوستان کے عوام کے لیے سب کانٹینٹ کے عوام کے لیے بلکہ خود یورپینز کے لیے بھی کیونکہ جنگ میں جب تباہی ہوتی ہے جنگ میں جب توڑ پھوڑ ہوتی ہے اور فزیکل انفراسٹرکچر جب ڈیمیج ہو جاتا ہے فضائی رابطے ختم ہو جاتے ہیں ٹرین سروسز ختم ہو جاتی ہیں بسوں کی آمد و رخت کم ہو جاتی ہے تو پھر ایسا میڈیم زیادہ موسر ہوگا جو فضا کے ذریعے سے ہوا کے ذریعے سے میسج دیتا ہے اور ابتدا میں ہم نے بات کی تھی کہ ریڈیو میں جو ذریعہ ہے پیغام رسانی کا وہ ہوا کے دوش پہ پیغام آتا ہے اس لیے اسے کسی فزیکل رابطے کی یا نہ تو اس کی ضرورت ہے اور نہ وہ جغرافیائی سرحدوں کو خاطر میں لاتا ہے یہ پیغام یہ کہیں بھی جا سکتا ہے اس کو روکنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے روکا تو جا سکتا ہے بعض اوقات فریکوینسیز جیم کر دیتے ہیں دشمنی میں دشمن ملک جو ہے جنگ کے دوران یا تعلقات اچھے نہ ہوں کہ لوگ اس ملک میں نہ سن سکیں اسے تو اس کے لیے فریکونسی جیم کرنے کا طریقہ رائج ہے جس کو انٹرنیشنل لا میں اچھا نہیں سمجھا جاتا لیکن جنگ میں کیونکہ سب چیزیں جائز سمجھی جاتی ہیں لیکن یہ کام کوئی اتنا آسان نہیں آزادی کے بعد سے پاکستان میں کیونکہ اخبارات کی جو پبلشنگ تھی اس کے بہت زیادہ ترقی یافتہ ذرائع میسر نہیں تھے پریس بھی اسکار رفتہ تھے پرانے زمانے کا پرنٹنگ میتھڈ تھا جو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ لیتوں پہ چھپتے رہے انیس سو تک ففٹی تھری تک اخبارات ہمارے سرکولیشن بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی تھی اخبارات کا میک اپ بھی اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا اور اتنا پرکشش اور اٹریکٹو نہیں تھا جتنا آج کل ہے میک اپ سے مراد اخبار کی اس کا ڈیزائن ہوتا ہے جس کو دیکھ کے کہ تصویریں کس طرح لگی ہوئی ہیں سرخیاں کیسی ہیں اس کا ٹائپ فیس کون سے ہیں اب تو رنگین پرنٹنگ بھی ہوتی ہے تصویریں بھی بہت خوبصورت چھپتی ہیں اور پیج ڈیزائننگ باقاعدہ ایک پروفیشن بن گیا ہے جس میں اعلی سے اعلی پیج ڈیزائن کیے جاتے ہیں لیکن ابتدا میں آزادی کے فورن بعد اخبارات کی یہ حالت نہیں تھی وہ صرف یہ چاہتے تھے اور یہ کرتے تھے کہ اطلاعات لوگوں تک پہنچا دی جائیں اس کی جو اپیرنس تھی اخبار کی اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی تھی اور اس کے لیے وسائل بھی میسر نہیں تھے تو ریڈیو پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کیا آپ نے آزادی کی تحریک کی تاریخ یقیناً پڑھی ہوگی اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آزادی کا اعلان ہو جانے کے بعد اور پاکستان کا آئیڈیا تسلیم کر لینے کے بعد برٹش گورنمنٹ کے ہندوستان میں بہت بڑے اسکیل پہ فرقے بارہ ن فسادات شروع ہو گئے تھے مذہبی فسادات ہندو سکھ اور مسلمانوں کے درمیان وائلنس شروع ہو گیا تھا بہت بڑے سطح پہ یعنی بعض کنفرمڈ اطلاعات کے مطابق تقریباً دس لاکھ افراد ان فسادات میں ہلاک ہوئے تھے اور ڈیڑھ سے دو کروڑ لوگوں کو ابتدا میں ہی پاکستان بننے کے بعد ترک وطن کر کے ہندوستان کے علاقوں سے پاکستان میں آنا پڑا تھا یہ حالات ایسے تھے فسادات کی وجہ سے کہ جس میں ذرائع مواصلات مسعود ہونے کے علاوہ بہت زیادہ لو اینڈ آرڈر کے مسائل درپیش تھے اور کیونکہ ہندو سکھ پاکستان سے مائیگریٹ کر کے ہندوستان جا رہے تھے یا جا چکے تھے اس لیے حکومت کی جو مشینری تھی اس میں بھی ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے جو پالیسی میکنگ تھی اور جو مختلف حکومت کے فیصلے تھے ان کو عوام تک صحیح طور پہ پہنچانے کا ریڈیو کے علاوہ کوئی موثر ذریعہ نہیں تھا اس زمانے میں ریڈیو نے بہت مقبولیت حاصل کی اطلاعات کے ذریعے کے طور پہ اور حکومت وقت کی پالیسیاں جاننے کے حوالے سے ایک اور میدان جس میں اس زمانے میں ریڈیو نے بہت اہم کردار ادا کیا وہ مائیگریشن کے بعد جو لوگ ادھر سے پاکستان سے ہندوستان گئے تھے اور ہندوستان سے جو لوگ مسلمان ادھر آئے تھے پاکستان میں اس میں بہت سی فیملیاں ایسی تھیں خاندان ایسے تھے جو ڈیوائڈ ہو گئے تھے اور ان حالات میں لا اینڈ آرڈر کے مسائل کی وجہ سے اور قافلوں پہ حملوں کی وجہ سے قتل و غارت گری کی وجہ سے ٹرینوں پہ حملے ہوتے تھے قافلوں پہ حملے ہوتے تھے گھروں پہ حملے ہوتے تھے کیمپس بنے ہوئے تھے مہاجرین کے تو بہت سے لوگ اپنے خاندانوں سے ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے کسی کے کچھ بچے بچھڑ گئے کسی کے میاں بیوی بچھڑ گئے آپس میں ان کا تعلق نہیں رہا کوئی اور رشتہ دار عزیز ان کی تلاش کا مسئلہ درپیش تھا کچھ خواتین کو اغوا کر لیا گیا تھا پچاس ہزار خواتین ان فسادات میں اغوا ہوئی تھی سرکاری آزاد و شمار کے مطابق تو ان کو تلاش کرنے کا جو سلسلہ تھا اس کے لیے ریڈیو نے بہت اہم خدمات سر انجام دی اس دور میں اور باقاعدہ کئی دفعہ دن میں یہ سروس ریڈیو مہیا کرتا تھا کہ جس کو اعلان کرانا ہے اور پتا کرنا ہے وہ ریڈیو پہ اپنے لباحقین کے بارے میں اعلان کرواتے تھے نام بتاتے تھے دوسری نشانیاں بتاتے تھے اور یہ بتاتے تھے بچھڑنے والوں کو کہ ہم کیمپ میں یا کس شہر میں اب مقیم ہیں اور کیا پتا ہے رابطہ آپ کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ اس براڈ کو سنیں تو یہ ایک بہت اہم خدمت تھی جو اخبار اتنی مؤثر طریقے سے نہیں کر سکتے تھے اس لیے کہ یہ براڈ ہندوستان میں بھی سنی جاتی تھی اور یہ براڈ مختلف دور دراز کے علاقوں میں بھی سنی جاتی تھی تو اس امید پہ لوگ یہ اعلانات کرواتے تھے کہ جو لوگ بچھڑ گئے ہیں جو عزیز رشتے دار ان کے وہ اس ان کاسٹ کو سن کے ان اعلانات کو سن کے ان کو پتا لگے گا اور وہ یہ بتا سکیں گے کہ وہ زندہ ہیں اور کہاں ہیں اور کن حالات میں ہیں اور اگر رابطہ کرنا چاہیں گے تو ان کو اس کے ذریعے سے براڈ کے ذریعے سے ان اعلانات کے ذریعے سے یہ موقع بھی ملے گا کہ وہ یہ بتا سکیں کہ ان کا موجودہ پتا کیا ہے وہ کہاں ہیں اور کس طرح ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی خدمت تھی اور یہ ایسا کام تھا ریڈیو کا جو اخبارات کے لیے شاید ان حالات میں اتنے مؤثر طریقے سے کرنا ممکن نہیں تھا اس کے علاوہ باہر کے ملکوں میں جو ترقی یافتہ سوسائٹیز جن کو ہم کہتے ہیں یا جو اسٹیبلش ڈیموکریسیز ہیں یا سنتی ملک ہیں ان میں پچاس کی دہائی سے ریڈیو کو اپنے بزنس کی پروموشن کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا تھا ہندوستان میں تو اور پھر آزادی کے بعد پاکستان اور ہندوستان میں میں نے آپ کو بتایا تھا ابتدا میں کہ ریڈیو کو شروع میں بطور ایک تفریح کے ذریعے کے متعارف کرایا گیا تھا اور تفریح بھی زیادہ تر موسیقی کے حوالے سے ہوتی تھی یا ہفتے میں एक ड्रामा होता था जो बहुत पॉपुलर होता था टीवी के आने से पहले तक रेडियो ड्रामा बहुत पॉपुलर था पाकिस्तान में बच्चों का एक प्रोग्राम छुट्टी वाले दिन हमेशा इतवार को होता था उसके बाद जब जुमे को छुट्टी कुछ अरसे के लिए होने लगी थी तो जुमे को होता था आजकल फिर इतवार को होता है और ये हमेशा से इतवार को हो रहा था और बच्चों में हमेशा इस प्रोग्राम को بہت مقبولیت حاصل رہی جو ویکلی پروگرام کا ہوتا تھا اس کے علاوہ شام کو بچوں کے حوالے سے ان کے سونے سے پہلے بچوں کا ایک پروگرام مختصر سا ہوا کرتا تھا جس میں بچوں کو کہانی بھی سنائی جاتی تھی اور بہت چھوٹے بچوں کو موسیقی کے ذریعے سے لوریاں یا دوسری نظمیں وغیرہ بھی سنائی جاتی اور یہ پروگرام بچوں میں بہت پاپولر ہوتے تھے اور پروگرام کی کمپیئر جو ہیں وہ بہت پاپولر ہوا کرتے اس سلسلے میں میں یقیناً آپ کو بتانا پسند کروں گا کہ بر صغیر کی بچوں کے پروگرام کے حوالے سے ایک بہت بڑی براڈکاسٹر مونی حمید کے نام سے پاکستان میں تھی جن کی شہرت ہندوستان آزادی سے پہلے ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں میں اور اس کے بعد پاکستان میں ان کی شورت بہت زیادہ تھی بطور براڈ کاسٹر کے اور بچوں کے پروگرام کی وہ کمپیئر ہوتی تھی اس حوالے سے بچوں میں ان کی آواز بہت مقبول تھی اور بچوں کے پروگرام میں بہت اہم کردار انہوں نے اس کی مقبولیت میں ادا کیا تھا آپ کو یاد ہوگا میں نے اس سے پہلے آپ کو یہ کہا تھا اپنی ایک لیکچر میں کہ ریڈیو براڈ کاسٹر کو کیونکہ صرف آواز کا میڈیم اویلیبل ہوتا ہے اس لیے اس کا وائس آرٹسٹ ہونا بہت ضروری ہے اچھا براڈ کاسٹر ہونے کے لیے علاوہ آواز اچھی ہونے کے اور زبان پہ عبور حاصل ہونے کے علاوہ آواز کا آرٹسٹ ہونا بھی ضروری ہے یہ پتا ہونا چاہیے اچھے براڈ کاسٹر کو کہ کس جگہ اسٹریس دینا ہے فکرا ادا کرتے وقت کہاں پوز دینا ہے اور کس انداز سے آپ کو بات چیت کو آگے بڑھانا ہے یہ تمام چیزیں اچھا براڈ کاسٹر جو ہے وہ یا تو تربیت سے حاصل کرتا ہے یا آپ نے کی وجہ سے کو یہ تمام معلومات حاصل ہوتی ہیں اور اچھے براڈ جو ہیں وہ اتنے پاپولر ہو جاتے ہیں صرف ہمارے ہی ملک میں نہیں باہر کے ملکوں میں بھی کہ وہ باقاعدہ ایک فیملی ممبر کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں مقبول نیوز ریڈرز خبریں پڑھنے والے یا مختلف پروگراموں کے کمپیئر جو فرمائشی پروگرام کرتے ہیں موسیقی کے گانوں کے وہ کس طرح بات چیت کرتے ہیں کس انداز سے کتنی اپنائیت ہوتی ہے ان کی آواز میں ان تمام باتوں پہ ان کی مقبولیت ڈپینڈ کرتی ہے اور لوگ یہ محسوس کرنے لگتے ہیں صرف آواز کے تعلق کے حوالے سے کہ وہ ان کے خاندان کا ان کے فیملی کے فرد ہیں اور ان سے ان کا ایک مستقل رابطہ قائم ہے یہ اچھے براڈ کی خوبی ہے پاکستان میں ریڈیو کی افادیت کا ایک موقع ہمیں انیس میں حاصل ہوا جب ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی اس سے پہلے ریڈیو پاکستان کشمیر کے حق خود رادیت کے حوالے سے اور کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے اور کشمیریوں تک مختلف اطلاعات بہم پہنچانے کے لیے بہت سے ایسے پروگرام کر رہا تھا ریڈیو پاکستان خاص طور پہ ریڈیو پاکستان کا راول پنڈی اسٹیشن آزاد کشمیر کے پاس ہونے کے حوالے سے تو کشمیر کی پہلی جو جد و جہد تھی آزادی کی مسلح جس میں آزاد کشمیر اور شمالی علاقہ جات آزاد ہوئے اس میں بھی ریڈیو نے بہت اہم رول ادا کیا تھا اور اس کے بعد یوناٹیڈ نیشنز میں قرارداد منظور ہونے کے بعد رائے شماری کے لیے اس کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے اور اس کو ہندوستان پاکستان اور کشمیر کے عوام تک پہنچانے کے لیے اس پیغام کو ریڈیو پاکستان نے بہت اہم رول ادا کیا اس کے بعد انیس سو پینسٹھ کی جنگ کا موقع آیا یہ ریڈیو پاکستان کے لیے پہلا تجربہ تھا کہ اس کو جنگ کے حوالے سے برائے راست ایسے پروگرام نشر کرنے کا موقع ملا جن کو آپ دو کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک اپنے عوام کے لیے اس میں حوصلہ بلند کرنا مقصد ہوتا ہے نفسیاتی جنگ کے حوالے سے لوگوں کا اور دوسرا دشمن ملک کے عوام کے لیے جن کا حوصلہ پست کرنا ٹارگیٹ ہوتا ہے آبجیکٹو ہوتا ہے سائیکولوجیکل وارفیئر کا یہاں میں آپ کو مختصرا یہ بتا دوں کہ سائکولوجیکل وارفیئر میں آج کل یہ کہتے ہیں ماہرین کہ موجودہ دور کی جنگ اکیسویں صدی کی یا بیسویں صدی کی جنگ صرف فوجیں نہیں جیت سکتی جنگ میں کامیابی کے لیے تمام عوام کا جنگی حکمت عملی کا ساتھ دینا اور جنگی ایفرٹس کو وار ایفرٹس کو سپورٹ کرنا اور حکومت کا اس وقت جنگ کے دوران ساتھ دینا ضروری ہے ورنہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی یہاں میں ایک بار پھر آپ کو ویتنام کی مثال دوں گا جو اخبارات کے حوالے سے بھی دی تھی میں نے اور کمیونیکیشن کے حوالے سے بھی کہ امریکہ ایک ملٹری سپر پاور ہونے کے باوجود ویتنام کی جنگ اس لیے ہار گیا تھا کہ امریکی عوام نے امریکہ میں اپنی حکومت کی یا اپنی حکومتوں کی جو مختلف تیرہ سال میں آئیں اس دوران تیرہ سال امریکہ ویتنام میں مصروف جنگ رہا امریکی عوام نے ان پالیسیوں کی حمایت نہیں کی جو ان کی حکومتیں ویتنام میں اختیار کرتی رہیں اور نہ صرف حمایت نہیں کی بلکہ انہوں نے احتجاج بھی کیا انہوں نے ریلیاں بھی کی انہوں نے پروٹیسٹ بھی کیے جس کی وجہ سے امریکہ ویتنام کی جنگ نہیں جیت سکا باوجود اس کے کہ امریکہ ویتنام کے مقابلے میں ایک بہت ہی بڑی ملٹری پاور تھا اور اس کے پاس بے پرانہ وسائل تھے ایز کمپیئر ٹو اے ویری ال ایکڈ اینڈ اے پوئر بیکورڈ ویتنامی نیشن دراصل اس کو ماہرین خود امریکہ کے ماہرین اور مبصرین یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے پالیسی ساز ادارے اور امریکہ کی انتظامیہ ویتنامیوں کی ول ٹو رجسٹ بریک کرنے میں ناکام رہے ان کا حوصلہ پست کرنے میں ناکام رہے یہ شکست امریکہ کو اس لیے ہوئی کہ ویت کے لوگوں کو وہ ڈرانے میں اور ان کو ڈیمور لائز کرنے میں پروپگینڈے کے محاذ یا نفسیاتی جنگ کے محاذ پہ سائیکولوجیکل ورفیئر پہ اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکی اس کی وجہ یہ ہے یہ میں ذرا مختصراً ایکسپلین کر دوں آپ کو کہ اکیسویں سدی کی جنگ یا بیسویں سدی کی جو جنگیں ہوئی ان میں اور آج سے دو سو تین سو چار سو سال پہلے ہونے والی جنگوں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ پرانے زمانے میں جنگ صرف میدان جنگ میں لڑی جاتی تھی تلوار سے نیزے سے تیر سے خنجر سے بسا اوقات جب یہ چیزیں بھی ختم ہو جاتی تھیں اینٹوں سے پتھروں سے یا کشتی لڑکے بھی ہوتی تھی اور بہت مختصر جنگ ہوتی تھی اس کے اثرات صرف میدانی جنگ تک محدود ہوتے تھے اس کی مثال آپ اس طرح لے لیجئے کہ پانی پت میں جو دلی سے صرف اٹھارہ بیس میل کے فاصلے پہ ہے دلی کیپٹل ہوا کرتا تھا پانی پر میں تین جنگیں ہوئی اور اتنا تھوڑا فاصلہ ہونے کے باوجود پانی پت دلّی کے درمیان دلّی میں بیٹھے ہوئے عوام کو دو تین دن کی یا ایک دن کی جنگ میں یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ان سے اتنے قریب جنگ ہو رہی ہے جنگ کا نتیجہ پورے ہندوستان کی سلطنت کی قسمت کا فیصلہ کر دیا کرتا تھا عوام اس میں انوالو نہیں ہوتے تھے صرف فوجیں لڑتی تھیں جدید دور کی جنگ جو ہے اس میں ہتھیار ایسے ہیں ایک تو کہ جو صرف محاذ جنگ پر ہی کارگر نہیں ہوتے ان کے اثرات بڑی دور تک جاتی ہیں یعنی اگر سرحد پہ یا محض جنگ پہ جو دو فوجیں آمنے سامنے ہیں اس کے علاوہ فضائیہ جو ہے ایئر فورس کسی بھی ملک کی وہ ملک کے اندر تک دور تک جا کر کسی بھی جگہ مار کر سکتی ہے یا سینکڑوں کلو تک مار کرنے والے جو مسائل ایجاد ہو چکے ہیں کئی کئی ہزار میل تک مار کرنے والے مسائل ہیں ان کے لیے محض جنگ کی کوئی تخصیص رہ نہیں گئی ہے وہ کہیں بھی مار کر سکتے ہیں. جب انیس سو ساٹھ میں یہ مسائل ایجاد ہوئے تھے نائنٹین سکسٹی میں تو امریکہ اور روس دونوں کے لیے فیزیکلی ملٹری بیسس کی اہمیت ختم ہو گئی تھی ورنہ دونوں یہ کوشش کرتے تھے کہ اپنے دشمنوں کے قریب فزیکلی ملٹری بیسز قائم کریں تاکہ وہاں سے حملہ کر سکیں لیکن اگر یہ صورت حال پیدا ہو گئی تھی کہ آپ ماسکو سے بیٹھ کے امریکہ کو نشانہ بنا سکتے ہیں یا امریکہ کے کسی بھی شہر سے آپ روس کے کسی شہر کو نشانہ بنا سکتے ہیں تو پھر سارا ملک ٹارگٹ پہ ہو گیا دشمن کی دوسری بات یہ ہے ایک تو یہ اسلح کی ترقی کی بات ہے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ دوسری بات یہ ہے کہ اب جنگیں بڑے طویل عرصے تک ہوتی ہیں پہلی جنگ عظیم پانچ سال تک لڑی گئی دوسری جنگ عظیم چھ سال تک لڑی گئی جس میں تقریباً ساری دنیا انوالو ہو گئی تھی ویتنام کی جنگ صرف امریکہ سے ویتنامی تیرہ سال لڑے اس سے پہلے فرانس سے بھی لڑتے رہے وہ دس سال تک اس سے پہلے جاپانیوں سے بھی لڑے جب جاپان نے قبضہ کر لیا تھا دوسری جنگ عظیم کے دوران اس پہ تو ایک طویل عرصہ انہوں نے حالت جنگ میں گزارا تو جب آپ اتنی طویل جنگ لڑتے ہیں تو پھر عوام کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اس لیے کہ جب جنگ چھ سال چلے یا دس سال چلے یا تیرہ سال چلے تو آپ کو جنگ کے دوران ملک کے کاروبار کو خوش اسلوبی سے چلانا پڑتا ہے جو بہت زیادہ اہمیت اختیار کر لیتا ہے ٹرینیں بھی چلتی رہنی چاہیے بسیں بھی چلتی رہنی چاہیے کسانوں کو چاہیے کہ وہ فصلیں بھی کاشت کرتے رہیں کیونکہ لوگوں کو روٹی بھی چاہیے مواصلات کے ذرائع کو بھی کام کرنا چاہیے کیونکہ ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور دشمن اپنی کاروائیوں سے جنگی جن تنصیبات کو نقصان پہنچاتا ہے ان کی مرمت بھی ہونی چاہیے فوری طور پہ کیونکہ اہم تنصیبات جنگ کے دوران ہمیشہ دشمن کے نشانے پہ ہوتی ہیں اسٹریٹجک اہمیت کے جو پل ہوتے ہیں ان کو ڈیمیج کیا جاتا ہے ان کو گرایا جاتا ہے ریلوے لائن کو نشانہ بنایا جاتا ہے سڑکوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے ہائی اڈے بمب کیے جاتے ہیں تو یہ سب پرائم ٹارگیٹ ہوتے ہیں جنگ میں ان کی مرمت بر وقت ہو جانا بہت ضروری ہے ورنگ کیس ہو جائے گا انتشار ہو جائے گا معاشرے میں اور اگر معاشرے میں انتشار پیدا ہو جائے گا تو پھر ایک انتشار زدہ معاشرے میں کوئی فوج جنگ نہیں جیت سکتی تو یہ سارے کام جو میں نے بتائے ہیں آپ کو کھانا روٹی مہیا کرنا فصلیں اگانا تعلیم کا سلسلہ جو ہے اس کو جاری رکھنا لوگوں کو نئی ٹریننگ دینا نئی فوج بھرتی کرنا نئے سرکاری افسر برتی کرنا لبطویل جنگ کے دوران یہ سب کام اتنے زیادہ اہم ہیں کہ اگر عوام ان میں دلچسپی نہ لیں اور حوصلہ پست ہو جائے ان کا مورلائز ہو جائیں تو پھر جنگ جیتنا مشکل ہو جاتا ہے تو ذرائع ابلاغ یہ کام کرتے ہیں کہ وہ اپنے عوام کا حوصلہ جو ہے اس کو بلند کرتے ہیں اور اپنے دشمن کے عوام کے حوصلے کو پست کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا اصول یہ ہے کہ سنس آف پارٹسپیشن پیدا کرنے سے احساس شرکت پیدا کرنے سے حوصلہ بلند ہوتا ہے اور سینس آف آئسولیشن پیدا کرنے سے ایسا سے تنہائی اگر پیدا کر دیں کسی قوم میں کہ تم اکیلے ہو اپنے اس مشن میں یا معاشرے میں جو مختلف طبقے ہیں ان کے درمیان دوری پیدا کر دی جائے ایک دوسرے سے اختلافات اجاگر کر دیے جائیں تو معاشرہ ایک ڈیوائڈیڈ معاشرے میں تبدیل ہو جائے گا ایک قوم ڈیوائڈیڈ قوم ہوگی اور اس طرح ان کا حوصلہ پست ہو جائے گا یہ دونوں کام اپنے لوگوں کا حوصلہ بلند کرنا اور اپنے مخالفین کا حوصلہ پست کرنا یہ ذرائع بلاک کرتے ہیں اور اس میں ریڈیو آج کل تو ٹیلی ویژن بھی دستیاب ہے مگر دوسری جنگ عظیم تک ریڈیو سب سے اہم ذریعہ سمجھا جاتا تھا اور اس کے بعد بھی ٹیلی ویژن کے پاپولر ہونے تک پاکستان میں ٹیلی ویژن 1964 میں آیا ہے اور شروع میں اتنا زیادہ ترقی یافتہ نہیں تھا کہ وہ اپنی براڈ جو ہیں وہ ہندوستان تک پہنچا سکے یا پاکستان کے سارے ایریاز کو کور کر سکے نومبر 1964 میں ٹیلی میں شروع ہوا تھا اور جنگ ہماری سپٹمبر نائنٹین سکسٹی فائیو میں ہوئی تو اس وقت تک ٹیلی ویژن بہت زیادہ ترقی یافتہ نہیں ہوا تھا اور سارے ملک میں نہیں دیکھا جا سکتا تھا ہندوستان میں بھی نہیں دیکھی جا سکتی تھی ہماری ٹیلی کاسٹ اس لیے ریڈیو پہ یہ اہم ذمہ داری تھی کہ وہ دشمن کے حوصلے کو پست کرے اور اپنے لوگوں کے حوصلے کو بلند کرے کیونکہ اخبار ہندوستان نہیں جا سکتا تھا پاکستان کا اور ہندوستان کے اخبار پاکستان نہیں آ سکتے تھے سرحد کراس کرنی پڑتی ہے فزیکل ذرائع درکار ڈاک کے ذریعے سے بھی نہیں آ سکتے تھے جا سکتے تھے تو ریڈیو پاکستان نے انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں یہ کام بہت خوش اسلوبی سے یہ ایک شاندار باب ہے ریڈیو پاکستان کی تاریخ کا انہوں نے قومی ترانوں کے حوالے سے جنگی ترانوں کے حوالے سے حوصلہ بلند کیا انہوں نے لوگوں کو مختلف حوالوں سے جنگ کے دوران کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے ہوائی حملے کے دوران ان کا کیا رویہ ہونا چاہیے بلیک آؤٹ کے لیے کیا رویہ ہونا چاہیے فوجی کنوائے کہیں جا رہے ہوں محاذ کی طرف تو کیا ٹریفک کے اصول ہونے چاہیے ان کو کس طرح ان کو راستہ دینا چاہیے یا زخمیوں کے لیے خون کی ضرورت ہے تو اس کے اعلانات اور مختلف ایمرجنسیز کی صورت میں کیا ایکشنز ہونے چاہیے عام آدمی کے یہ شعور دینے کے لیے بہترین کام کیا اس کے علاوہ دشمن کو ڈی مورالائز کرنے کے لیے بھی ریڈیو پاکستان نے بہت اچھا پرفارم کیا میرے پاس اس کی دلیل ہے کہ بہت مؤثر تھا ریڈیو پاکستان لاہور کا خاص طور پہ کردار اس کا ایک پروگرام پنجابی میں مشرقی پنجاب کے لیے ہوتا تھا خاص طور پہ کیونکہ سرحد سے ہماری سرت سے جو میجر پورشن ہے ہندوستان کی سرت کا وہ دونوں پنجاب ایک دوسرے سے ملتا ہے تو ان کا رویہ اور ان کا حوصلہ بہت اہم ہے لہذا پنجابی کا پروگرام جو ہے پنجابی دربار کے نام سے ہوتا تھا وہ بہت افیکٹو پروگرام ثابت ہوا بعد میں ریسرچ کی گئی جس کے ذریعے سے پتا لگا کہ وہ پروگرام بہت کامیاب تھا اور بہت افیکٹو تھا دوسری دلیل میرے پاس طبلاغ کے حوالے سے یا کمیونیکیشن کے حوالے سے اور سائیکولوجیکل کے حوالے سے یہ ہے کہ چند بعد ہی रेडियो पाकिस्तान की ब्रॉडकास्ट के जंग शुरू होने के तीन दिन बाद 9 सितंबर 1965 को हिंदुस्तान की हुकूमत ने ये ऐलान किया कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत रेडियो पाकिस्तान सुनने वाले को تین سال کی سزا دی جائے گی قید کی اس اعلان کا مطلب یہ تھا ہمارے پاس یہ اس چیز کا انڈیکیٹر تھا کہ نہ صرف ریڈیو پاکستان ہندوستان میں سنا جاتا ہے بلکہ اس کی براڈ کا اثر بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے انہیں پریشانی لاحق ہے اور انہیں قانون का सहारा लेना पड़ा उसकी ब्रॉडकास्ट सुनने पे पाबंदी आयत करने के लिए इस संबंध में मैं आपको एक बहुत तारीखी बात का हवाला देना चाहता हूं और वो ये है कि जंग शुरू होने के एक दिन बाद ऑल इंडिया रेडियो ने یہ اعلان کر دیا تھا اپنی خبروں میں کہ ان کی فوجوں نے ہندوستان کی فوجوں نے لاہور پہ قبضہ کر لی اور آل انڈیا ریڈیو کو کوٹ کر کے اس کا حوالہ دے کے تمام دنیا کے بین الاقوامی اہم ذرائع ابلاغ نے ریڈیو سروسز نے اور ٹیلی ویژن سروسز نے اس خبر کو نشر کیا دن میں کئی کئی بار کیونکہ یہ بہت اہم خبر تھی لاہور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے اور بہت اہم شہر ہے اگر جنگ کے دوران پہلے ہی دن اس پہ دشمن قبضہ کر لے تو اٹس اے بگ نیوز تو تمام دنیا کے ذرائع ابلاغ نے اس کو بریکنگ نیوز کے طور پہ فلیش کیا ساری دنیا میں لیکن 1965 کوئی پرانے زمانے کا دور تو نہیں تھا کہ آپ ایک اتنی بڑی غلط بیانی کریں اور اس کا پتا نہ لگے چند گھنٹوں کے بعد یہ پتا لگ گیا ساری دنیا کو کہ یہ خبر غلط ہے خود ہندوستان کے عوام کو پتا لگ گیا جو جشن وہ منا رہے تھے لاہور پہ قبضے کا وہ مایوسی میں تبدیل ہو گیا اور دنیا کے بین الاقوامی ذرائع ابلاغ نے بار بار تردید نشر کی اس کی اور معافی مانگی اپنے ویور سے اور اپنے لسنرز سے اور یہ کہا کہ ہم نے یہ اطلاع آل انڈیا ریڈیو کی اطلاع پہ بیس کی تھی ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہم نے آپ کو غلط خبر دی اس غلط پالیسی کی وجہ سے آل انڈیا ریڈیو کی آل انڈیا ریڈیو کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی کریڈیبلٹی بننے کا جو پروسس ہے کمیکیشن میں وہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی خبر پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں اس کو آپ اپنے ذاتی تجربے سے پرسنل ایکسپیرینس سے ریلیٹ کرتے ہیں اگر آپ کا ذاتی ایکسپیرینس جو ہے وہ اس کے خلاف ہے یا اس سے مختلف ہے تو آپ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ خبر غلط ہے اور اگر بار بار یہ تجربہ ہو آپ کو کہ آپ کو غلط خبر دے رہا ہے اخبار یا ریڈیو یا ٹیلی ویژن تو آپ اس پہ اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں یعنی اگر آل انڈیا ریڈیو یہ کہے کہ ہم نے ہندوستان پاکستان کے شہر لاہور پہ قبضہ کر لیا ہے اور ایک ڈیڑھ دو گھنٹے کے بعد اس کی تردید کرنی پڑے اسے خود بھی اور بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کو بھی تو لوگ یہ کہیں گے کہ باقی اطلاع بھی پتہ نہیں جی آل انڈیا ریڈیو نے دی وہ صحیح تھیں یا غلط کریڈلٹی ختم ہو جانے کی وجہ سے آل انڈیا ریڈیو کی ہندوستان کے لسنرز نے صحیح خبریں جنگ کی حاصل کرنے کے لیے ریڈیو پاکستان سننا شروع کیا تھا جس کی دلیل ہمارے پاس یہ اعلان ہے ہندوستان کی حکومت کا کہ ڈیفینس آف انڈیا ایکٹ کے تحت ریڈیو پاکستان سننے پہ تین سال کی کی سزا دی جائے گی یہ ریڈیو پاکستان کو سب سے بڑا ٹریبیوٹ ہے جو دشمن حکومت کی طرف سے اس وقت ملا تھا اس کی کارکردگی کا ریڈیو پاکستان اس پہ یقیناً پراؤڈ فیل کر سکتا ہے کہ انیس سو پینسٹھ کی جنگ کے دوران حکومت ہندوستان نے ریڈیو پاکستان سننے پہ قانون پابندی عائد کر دی تھی جو اس بات کا ثبوت ہے اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی براڈکاسٹس اور ان کی پالیسیز کتنی مؤثر تھی کتنی افیکٹو تھی کہ دشمن ملک کی حکومت اس سے خوف زدہ ہو کے اس نے قانون کا سہارا لیا اور ڈرا دھمکا کر اپنے عوام کو وہ براڈ سننے سے روکا یا روکنے کی کوشش کی یہ ایک بہت اہم باب ہے ریڈیو پاکستان کی تاریخ میں اس کی کامیابیوں کی تاریخ میں یہ ایک بہت اہم باب ہے جس پہ ریڈیو پاکستان کے پالیسی بنانے والے اس کے آرٹسٹ اور اس دور میں اس پہ کام کرنے والے لوگ سب ان کے وہ سب پراؤڈ فیل کر سکتے ہیں اور وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس سترہ دن کی جنگ میں کتنا اہم کردار پاکستانی قوم کا حوصلہ بلند کرنے کے حوالے سے اور دشمن ملک کے عوام کا حوصلہ پست کرنے کے حوالے سے یا انہیں جنگ کی صحیح اطلاع دینے کے حوالے سے ہم نے کتنا اہم رول ادا کیا یہ 1965 کے دوران ریڈیو کی پرفارمنس تھی لیکن یہ دور وہ دور ہے 1965 کا 1964 کا جب ہمارے ملک میں ایوب خان کی ڈکٹرشپ قائم تھی انیس سو اٹھاون میں آپ کو تاریخ کا پتہ ہے پہلا مارشل لا نافذ ہوا تھا پاکستان میں اور انیس سو باسٹھ تک مارشل لا رہا تھا انیس سو باسٹھ میں ایوب خان نے اپنا بنایا ہوا آئین ایک نافذ کیا تھا جس میں جمہوری حقوق بہت کم تھے لوگوں کے اور کوشش یہ کی گئی تھی اسائن میں کہ تمام اختیارات جو ہیں وہ مرتکز ہو جائیں صرف ایک شخص کی ذات میں اور وہ ذات ایوب خان کی ذات تھی میں اخبارات کے حوالے سے آپ کو بہت تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ کون کون سے اقدامات کیے تھے ایوب حکومت نے اخبارات پہ کنٹرول کرنے کے لیے ریڈیو پاکستان کیونکہ حکومت کی اپنی ملکیت میں ہے اس وقت بھی تھا لہذا اس کے لیے کسی خاص قانون بنانے کی تو ضرورت نہیں پڑی کیونکہ حکومت کا اپنا میڈیم ہے لیکن اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں پرفارمر ریڈیو پہ اس کے لیے نئے نئے ہدایت نامے ہر حکومت جب اقتدار میں آتی ہے تو جاری کرتی ہے چنانچہ ایوب حکومت نے بھی ریڈیو پاکستان کو اپنی آمرانہ نظام کو مضبوط کرنے کے لیے اور اقتدار پہ اپنی گرفت کو پرولونگ کرنے کے لیے بہت مؤثر انداز سے اس کو استعمال کیا خبروں کی جو پالیسیز تھی وہ تبصرے اور خاص طور پہ میں ذکر کروں گا جو جشن دس سالہ ترقی ایوب حکومت نے منایا تھا 1968 کو قرار دیا گیا تھا جشن کا سال کیونکہ دس سال پورے ہوئے تھے ایوب خان کے اقتدار کو اور ان کے مشیروں نے اور ان کے اسٹریٹجسٹ نے پالیسی ساز اداروں نے ان کے یہ طے کیا تھا کہ وہ نائنٹین سکسٹی ایٹ کو ایک جشن کے طور پہ منائیں گے اور لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ اس دس سال میں ایوب خان کے دور حکومت میں دس سال دور میں کتنی زیادہ ترقی ہوئی ہے اور لوگوں کو کیا کیا فائدے پہنچے اس جشن میں اخبارات نے بھی بھرپور طریقے سے حصہ لیا تھا بہت بڑے بڑے سپلیمنٹ شائع کیے جس میں ٹریبیوٹ پے کیے گئے ایوب خان کی پالیسیز کو اور یہ بتایا گیا کہ ملک میں کتنی ترقی ہوئی ہے اسی طرح ریڈیو کے ذریعے سے بھی ریڈیو فیچرز کی اور ریڈیو کی خبروں کی پالیسیز اور مبصرین کے تبصرے یہ تمام وہ پروگرام تھے جو جشن دس سالہ ترقی کی سیلیبریشنس کے حوالے سے ریڈیو براڈکاسٹ کرتا رہا میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں اخبارات کے حوالے سے کہ یہ جو جشن 10 سالہ ترقی تھا یہ بیک فائر کر گیا تھا اس کا بجائے مثبت اثر ہونے کے اس کا منفی اثر ہوا تھا اس دور کی حکومت پہ تو ریڈیو نے بھی جو کچھ کیا جو پروگرام نشر کیے اور جو کوشش کی لوگوں تک اپنی حکومت کی پالیسیاں پہنچانے کی اور ان کی کارکردگی کو اچھے الفاظ میں پیش کرنے کی اس کے کوئی مثبت اثرات معاشرے پہ رونما نہیں ہوئے بلکہ اس سے یہ نقصان ہوا ریڈیو کو کہ اس کی کریڈبلٹی متاثر ہوئی اور لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ جو کچھ ان پروگراموں میں کہا جا رہا ہے وہ ان کے اپنے روز مرہ کے تجربات سے مختلف ہیں ریڈیو فیچرز اور ریڈیو نیوز بلٹن اور ریڈیو کے تبصرے یہ بتا رہے ہیں کہ ملک میں بہت ترقی ہوئی ہے لوگ بہت مطمئن ہیں صنعتی انقلاب بھی آ گیا ہے زرعی انقلاب بھی آ گیا ہے اور امن و امان کی صورت حال بھی بہتر ہے لوگوں کو یہ نظام حکومت بھی پسند آ گیا ہے یہ سب باتیں ریڈیو اور اخبار کہہ رہے ہوں اور لوگ سڑکوں پہ کثیر تعداد میں جلوس نکال کے اپنے مطالبات پیش کر رہے ہوں تو جو لوگ دیکھتے ہیں ان جلوسوں کو اور ان ناروں کو سنتے ہیں اور اس احتجاج کو دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد وہ ریڈیو سنتے ہیں اخبار پڑھتے ہیں یا ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں تو وہ موازنہ کرتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ یہ کر رہے تھے یہ پروٹیسٹ تھا یہ مطالبات تھے اور ذرا ابلاغ یہ کہہ رہے ہیں تو ان کا جو اپنا ذاتی تجربہ ہے ایک محاورہ ہے کہ آنکھوں دیکھی کانوں سنی سے زیادہ موت بھیڑ ہوتی ہے انگریزی میں ہم کہتے ہیں سینگ از بلیونگ تو جو خود دیکھتا ہے آدمی اس سے بڑی دلیل اس کے پاس اس کے سہی ہونے کی اور کوئی نہیں ہوتی تو جب اس کو خبریں ایسی دی جائیں اور اطلاعات ایسی دی جائیں جو اس کے اپنے تجربے سے بالکل مختلف ہوں تو پھر وہ اس پہ اعتبار کرنا چھوڑ دیتا ہے لہذا ریڈیو کا جو اعتبار تھا وہ اس دور میں مجروح ہوا بالکل اسی طرح جس طرح اخبارات کی کریڈبلٹی جاتی رہی تھی بالکل اسی طرح ریڈیو کی کریڈیبلٹی بھی اس دور میں مجرو ہوئی اور لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ صرف گورنمنٹ کا ایک پروپیگنڈا آرگن ہے یہ ہمیں صحیح معلومات مہیا نہیں پہنچا رہا یہ کریڈیبلٹی کی بات ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود ریڈیو ایک بہت اہم ذریعہ ہے پاکستان ایسے معاشرے میں جس میں لٹریسی پرسنٹیج بہت زیادہ نہیں ہے جس میں لوگ جو دور دراز کے علاقے میں رہتے ہیں ان کو سڑکوں کا ہوائی راستوں کا ریلوے ٹرین کا نیٹورک میسر نہیں ہے تو ایسی صورت میں ریڈیو ان کے پاس معلومات حاصل کرنے کا اور خبریں حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اس کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے کیا کر سکتا ہے کیا اب تک کرتا رہا ہے اس پہ ہم مزید بات چیت اپنی अगली डिस्कशन में करेंगे